بسم الله الرحمن الرحيم العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى الدين اما بعد توكل بالله سميع لديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتقول الله وعلموا ان الله محترم حضرات دینے چاہیے آج خطبے کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ انسان جس جگہ جس ملک میں جس مقام پر اپنا ہو یا کہیں اور رہتے ہیں تو اسے ایک امانت رکھ سمجھنا چاہیے امانت داری کے ساتھ جہاں رہیں آپ دنیا میں امانت داری کے ساتھ رہیں امانت کا پیش کریں ذرا برابر امانت میں خیانت نہ ہو رسول اللہ صلی صلی اللہ, اللہ تعالیٰ نے سات نمایا ان نہ ان یکمرکم انت الى اہلیا لوگو اللہ تعالی نے تم سب کو حکم دیا ہے ایمان والوں کہ امانت ادا کر دیا کرو امانت میں خیانت نہ کرو نبی علیہ اللہت السلام نے امانت میں خیانت کرنا منافق کی علامت و نشانی قرار دی ہے اور بڑی تاکیب کی اور بتایا کہ اس دنیا میں اسلام کا دنیا کا سارا نظام امن و امان کا اسی وقت تک برقرار رہے گا جب تک کہ لوگ امانت دار نہیں جہاں امانت ختم ہو گئی پھر دنیا فساد زدہ ہو جائے گی آپ اولما یوراد ہی امت المان دین کی سب سے پہلی چیز جو لوگ ترق کر دیں گے نظر انداز کر دیں گے وہ امانت داری ہوگی امانت کے وجہ خیانت کرنے لگیں گے اللہ تعالی ہم سب کو امانت دار بنائے میرے بھائی ہو اللہ رب العالمین کے بڑے انعامات میں سے اور اللہ رب العالمین کے فضل و کرم میں سے یہ بھی ہے کہ آپ کو اپنا وطن ہو یا کہیں کہ اور آپ رہیں آپ امن و امان اور سکون کی زندگی گزاریں اور آپ نہایت سکون کے ساتھ راحت کے ساتھ اپنے زندگی کے تمام معاملات کو طے کریں یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا فضل و کرم ہے اسی لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ امانتداری اور وفاداری کے پہلے جہاں ہم رہیں جس وطن میں رہیں ہم اس کے وقت, ہم اس سے محبت کریں ہمارے دل میں وطن کی ملک کی محبت ہوگی تو یہی محبت انسان کو امانتداری وفاداری پر آمادہ کرتی ہے اسی لیے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں ساری زندگی میں گزاری تھی لیکن جس دن مکہ آپ کو چھوڑنا پڑا اور چھوڑنے کے بعد مدینہ تو جب آئے تو سب سے پہلے آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی اللہ محبت علیہ اللہ محبہ المدین کا مدینہ کاما حببت تلیہ مکہ کا او اشدہ اے اللہ پیدائش کے بعد سے جب سے سوجھ بوجھ آئی اس وقت سے ہجرت کے پہلے تک مکے کی ہمارا وطن تھا اور مکے کی محبت اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں رکھی تھی لیکن ہمارے اہل وطن نے ہمیں ہجرت کرنے پر مجبور کیا اور اب مدینہ آ گئے ہیں اللہ کہنا مدینے کی بھی محبت ہمارے دل میں ویسے ہی ڈال دے جیسے مکے کی محبت ہمارے دل میں آپ کر دیا تھا او اچھا زمین ہو یا اللہ بلکہ مکے سے بھی زیادہ محبت ہمارے ہمارے دلوں میں مدینے کی پیدا کر دی یہ اس بات کی دلیل ہے دوستو کہ مگر انسان کو اپنے وطن سے جہاں رہتا ہے جہاں زندگی بسر کرتا ہے ام عم و امان کی زندگی گزارتا ہے اس وطن سے محبت بھی ہونی چاہیے اور محبت جب کرے گی جہاں آپ رہیں گے آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا ملک آپ کا وطن آپ جہاں رہتے ہیں آپ کے زندگی کے سارے مسائل کو آسان سے آسان بنانے اور ساری راعیت اور ہر قسم کی سہولیات متعین کرتے ہیں اس لیے ضروری ہوتی ہے دوسرے نمبر پر امانت ادا کرنا امانت داری کا ثبوت دینا اللہ تعالیٰ نے ہیں سنواتے ہیں امان آتے ہیں وہرا جہنم سے نگات پانے والے اور بدترین آدار اخراط اور کردار سے محفوظ رہنے والے ہمارے وہ بندے ہیں جو امانت کی حفاظت کرتے ہیں اور جو وعدہ کرتے ہیں عہد کرتے ہیں ایگریمنٹ کرتے, کرتے ہیں اس کی وہ اس کو پورا کرتے ہیں نہ امانت میں خانت کرتے ہیں نہ وعدہ خلافی کرتے ہیں یہ بے انتہا ضرورت ہے رسول اللہ د... دوستوں تیسری چیزیں بھی یاد رکھنا کہ جس جگہ آپ رہتے ہیں جس جو آپ کا وطن ہے یا جہاں آپ رہتے ہیں ہمیشہ محبت کا تقاضا یہ ہے اور خیر پہلے کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیشہ اس کے لیے دعا کرنی چاہیے نبی علیہ السرۃ و نے اور آپ سے پہلے حضرت ابراہیم اللہ علیہ السلام نے دعا ماجیز فرمایا تھا رب الحاد البرد عامرن آپ دنیا میں جہاں بھی رہتے ہیں جہاں آپ آباد ہیں اپنا وطن ہو یا آپ وہاں آ کر کے بسے ہوئے ہیں ہمیشہ اس ملک کے امن و امان کے لیے کوشش کرنی چاہیے اور دعا کرنی چاہیے اللہ ہمارے وطن کو یا ہم جہاں رہتے ہیں یا ہمارے مسلمان ملکوں کو اللہ تعالیٰ امن و امان کا گہوارہ بنا دیں یہ ہمارے ضروری ہوتا ہے کہ ہم اس کے حق میں دعا کریں ابراہیم خلیل اللہ گاہے کبھی مجھے مکرمہ آتے ہیں دعا مارتے ہیں اللہ اس شہر کو ام و امان کا شہر بنا دے اسی طرح سے ہم جہاں بھی رہتے ہیں وطن کی محبت اور وفاداری کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیشہ اس کے حق میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس شہر کو اس ملک کو اس بہار کو جہاں ہم،, ہم رہتے ہیں یہ ہمارا جو ملک ہے اللہ رقول آدمی برکتوں سے مانا مار کر دے جیسے کہ نبی علیہ اللہ کو مدینے تو جب آتے ہی آنے کے بعد دعا مار دی لنا فی تین اللہ جس شہر میں ہم آ کر کے آباد ہوئے ہیں اللہ تعالی اس شہر کو ہم اس شہر کو اللہ رب العالمین برکتوں سے مانا مال کر دے ہم وفاداری کریں امانتداری کا ثبوت دیں اور اس کے حق میں دعا کرے اللہ تعالیٰ امن و امان کا شہر بنائے اور دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ برکتوں سے مارا مال کر دے ہر قسم کی برکات برکت اللہ تعالیٰ ہم جہاں رہتے ہیں ہمارے وطن میں اور جہاں ہم آباد رہتے ہیں اللہ تعالیٰ برکت نادل فرما اپنی رحمتوں اور برکتوں کی بارش برساں اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو جہاں بھی رہیں ہمیں وطن کی وفاداری اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری تو فیقر الحمد للہ مصطف اما بات نمبر چار دوست بے نہایت ضروری چیز ہے کہ اللہ رب العالمین اگر ہم نے ہمیں امن و امان سکون اور راحت زندگی عطا کرتا ہے ہر قسم کے نعمتوں سے اللہ نے ہمارا مال کر رکھا ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کا پہلے شکر ادا کریں اور اللہ تعالیٰ کے بعد اپنے بڑوں کا ہم شکر ادا کریں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ہر قسم کے امن و امان اور رحمت و برکتوں سے نوازا ہے اگر ہم نہ شکری کریں گے تو نہ کا انجام بڑا برا ہوتا ہے رب العالمین نے سورت ال نہلے کے اندر فرمایا اللہ حرب العالمین نے فرمایا ایک شہر تھا جہاں اللہ تعالی نے ہر قسم کی نعمت رشک برکت رحمت ہر ریل لگا رکھتی تھی لیکن وہاں کے باشندوں نے فتح فرق میں اللہ, اللہ کی نعمتوں کی ناشکری شروع کر دی اللہ رب العالمین نے نعمتیں شین کر کے ان عمان ختم کر کے ان پر ان خوف کا ڈر کا اور تنگ دستی کا اور گربت و فقر و متعدد کے عذاب ان کے اوپر مسلط کر دیا تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے بھی شکر ادارہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کریں نبی علیہ السلاۃ السلام نے ساتھ رمایا امام بخاری رحمت اللہ نے امام فرمدی امام اب رحتمان اور بہت سارے محدثین نے نقل کیا حضرت عبید بن محسن رضی اللہ کالان شرابی ہیں رسول نے ساتھ رمایا میرے امت کے لوگوں ہی محافلوں میں الدنيا پکار پکان دنیا بے حداسی اور کما کالا رہے سورا شاہ اے میرے امت کے لوگوں تین نعمتیں ایسی ہیں جس شخص کو تینوں نعمتیں مل گئی سمجھو پوری دنیا اس کے پاس آ گئی اللہ تعالی ہم سب کو ان تینوں نعمتوں سے مارا مار کرے نمبر ایک آپ نے شاپ نمایا من کانا آمنا سے سر بھی جو اپنے گھر میں اپنے کاروبار میں اپنے اہل ویال میں اپنے وطن میں جس کو امن و امان کی زندگی نصیب ہو جائے جان محفوظ ہو مال محفوظ ہو عزت محفوظ ہو عزمت محفوظ, محفوظ ہو یہ اللہ تعالی کی پہلی نعمت ہے نمبر دو وہ نہیں صحت مند جسم جس کو مل جائے صحت و تندرستی اللہ رب العالمی جسے عطا کر دے نمبر تین ان دہو کو ہی اگر گھر مال دولت اس کے پاس نہیں ہے لیکن چوبیس گھنٹے کا گدارہ گدارے کا سامان عزت کے ساتھ زندگی بسر کر لے اس کے پاس اتنا جائے جس شخص کو تین نعمتیں نصیب ہو جائیں اللہ رسوا سمایا فکان ہو دنیا سمجھ جاؤ کی پوری دنیا کی نعمتیں اس کے پاس آ چکی ہیں اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو وفادار شکر و ادار اور اللہ رب العالمین کے فطر اخرم اور احسان قیاد کرنے والا بنائے عالمی ہم جس ملکوں میں رہتے ہیں وہاں کے رہی سلطانہ شیخ خلیفہ ان کے عوام و انسار کے اللہ تعالی حفاظت فرما ہر بنا ہر مصیبت ہر پریشانی سے اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے اہ لال مین جس شہر میں رہتے ہیں وہاں کے حاتم شیخ سلطان حفظ کو ہر بلا ہر مصیبت ہر پریشانی سے محفوظ رکھے اہل امین ان حضرات سے وہ کام لے جس میں آپ کی رضا ہے امت کی بھلا ہے قوم اور وطن کی خیر ہے اور ہر ایسے کام سے ان کے ہاتھوں کو روک لے جس میں آپ کا غذب ہے آپ کی ناراضگی ہے قوم اور وطن کا نقصان ہے دین اور ملت کا فشاره اللهم اكفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالأدل والحسان وليتائي للقربة وينهى عليه فهشاء والملكر والبجر يعظكم لعلكم تضفتلون وذكر الله يذكركم وادوحوا يستجب لكم واذكروا الله تعالى أكبر